اپنا کریم ہو جا کر لذين اشترموا الطلاب والولاد بجيه والوض وجنون خليبية تدائب بلد بمرأي فما رفحت تجارتهم تو انت نفيني انت صوتيني ان کو انت نطعنا بانشاء وما اور وہ اس سودے کی رقص واقف نہیں رہے اس رائد میں اللہ تبارک مالا نے منافقین کی بے وقوفی اور ان کی نادانی جس کو وہ دانائی سمجھتے اس کا بیان ہے اور ان کے ایگوں کو بیان فرمانے کے بعد اب اس بات کو بڑی اچھی مثال کے ساتھ جہاں پر واد کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق اور یہ بے عین ایسے نادان تھے کہ انہوں نے وہ ہدایت وہ فکری ہدایت جو خود کو دی ہوئی اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ مطالعہ کی طرف سے ہدایت کے جو درائل اور براہین بیان کیے گئے ان سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھائے ان کے عیوب بیان فرما کر خوب اچھی طریقے سے وضاحت فرما دی تاکہ لوگ ان منافقوں کو جان جائیں اور ان منافقوں کو سمجھ لیں اور ان کو پہچان دیں زیادہ کریمن یا تو ان منافقین کے بارے میں نازک ہوئی یا پھر ان لوگوں کے بارے میں نازک ہوئی کہ جو ایمان لے آئے ہدایت پا دے لیکن پھر اس ہدایت سے بردشتہ ہو گئے اور ایمان کو انہوں نے ترک کر اور پھر بی کے رق انہوں نے اختیار کرتے اور جب ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان غفار کے بارے میں کہ جو سرکار تعلیم صلی اللہ کے علیہ وسلم پر ان کی تشریح آبری سے پہلے تو ایمان رکھتے تھے لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو ان کے منفر ہو گئے ان میں بھی دو قسم کے گروہ ہو گئے ایک تو وہ لوگ کہ جو کھلے ہوئے کافر ہوئے کافر مظاہر یعنی کھلا میں کھلا انہوں نے کفر اختیار کر رہی ہے اور سب نے ان کو جان لیا کہ یہ کھلے ہوئے کافر ہیں اور دوسرے وہ ہو کہ جنہوں نے دل میں تو ککر کو چھپایا اور اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کیا یہ منافق ہوئے تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نا سمجھ اور ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اپنی اصل پونجی وہ بھی گوا وہ بھی ضائع کر دی اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تبادت و تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے راستے بھی واضح فرما اور یہ بتلا دیا کہ یہ گائد کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے تو یہ منافق ایسے بے وقوف اور ایسے سمجھ واقع ہوئے کہ انہوں نے اپنی اصل پونجی جو ان کے پاس تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے گبراہی لے لی تو اس طرح سے ان کو اس سودے میں نفع نہ پہنچایا اصل پونجی جو گوا دے اور پھر نقصان اور خسارہ اور ٹوٹا پائے اور پھر بھی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی اصل پونجی بھی ضائع ہو گئے اور نفع کمانے کے لیے نکلا تھا نفع حاصل نہیں ہوا اور پھر اس پر یہ خوش بھی ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا یا اچھا کیا تو یہ مثال بالکل اسی طرح سے کہ کوئی شخص تاغر کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرے اور یہ بتلائے کہ فلاں تاثر نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے نقصان سے بچے تو آخر کار جو شخص کسی تاجر کی کسی بیوپاری کی غلطیوں کے نشان دہی کرے تو آخر وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو فلاں بیواری کو اس کی غلطیاں نشان دہی کی کہ تم نے اپنی تجارت میں اور اپنے بیوپار میں یہ یہ غلطی کی ہے آخر وہ نہیں مانا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کا دیوالیہ نکل گئی تو ان منافقوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو ان کے ایبوں کی نشاندہی کی گئی ان کو بتلایا گیا کہ دیکھو تمہارا یہ عیب ہے تمہاری یہ غلطی ہے اور تمہارے اندر یہ خامی ہے تو ان خامیوں اور اپنے ان عجوب کو اور اپنی ان خرابیوں کو دور کر لو تو تمہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا نفع حاصل ہو جائے گا لیکن ان, ان بد وقتوں نے بجائے اس کے کہ اپنے کو دور کرتے اپنے نقائص اور اپنی خرابیوں کو دور کرتے انہوں نے اس طرف مطلق جو نہیں دیا اور کوئی توجہ نہیں کی بلکہ اپنے فیوب پر اور اپنی خامیوں اور اپنی خرابیوں پر ڈٹے رہے ظاہر ہے کہ پھر ان کو نفع کیسے ہو سکتا تھا اور ان کو فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا تھا بات کا اللہ تعالی تعالیٰ ہائب نے جو ہے وہ ایک مثال کے ساتھ ان کی ان کے دیوالی پن کا اور ان کے نقصان کا یہاں پر ایک خاکہ بیان کرنا ہے علاجی اشطراب خدا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو دے کر جو بڑی قیمتی پوجی تھی اور بڑا قیمتی سرمایہ تھا اس کو دے کر انہوں نے زرارت کو کہ جو سراسر نقصان اور سراسر جو ہے وہ ٹوٹا اور خسارت ہے اس کو انہوں نے لے لیا تو یہ ایسے جو ہے نادان اور ایسے جو ہیں بیوقوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو فطری طور پر بھی ہدایت جو ہے وہ ملی ہے اور یہ ہدایت عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب سب انسانوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اور اللہ تعالی نے سب انسانوں کو حید رب السام نے متشقل فرما کر یہ فرمایا تھا کہ السکبردو کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کالو بلا کیوں نہیں تو ہمارا پرورتگار ہے تو یہ عالم ارواہ میں ان کو یہ ہدایت ملی تھی یہ اور پھر جب پیدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ یہ فطری ہدایت موجود تھی اور پھر دوسری ہدایت جسے کسبی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یعنی کسبی ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کو مقوص فرمایا حضرات امبی علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے جو ہے اس ہدایت اس راستے کی اور جو ہے وہ اس ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے اس طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور ان کو جو ہے بتایا اور سمجھایا اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور اپنی رسالت کے بارے میں ان کے سامنے جو ہے بیان کیا لیکن ان نے اس ہدایت سے منہ مو موڑ لیا تو وہ یعنی فطری ہدایت, یعنی ہدایت بھی حاصل رہی اور کثب ہدایت بھی ان کو حاصل ہو گئی تو یہ تو نورن آلان ہو تو جب تک جو ہے فطری ہدایت کے ساتھ دوسری ہدایت حاصل نہ ہو تو پہلے قسم کی جو فکری ہدایت ہے یہ مفید نہیں ہو سکتی یہ بالکل بیکار ہو کر رہے ایسے ہی کہ اگر کسی شخص کو آنکھوں کا نور حاصل نہ ہو اور اس کو آنکھوں کی بینائی حاصل نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آفتاب کی سورج کی جو روشنی ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی بالکل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے لیکن اگر جو ہے آنکھوں کی گینائی اور آنکھوں کا نور بہال کی جو روشنی ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی بالکل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے لیکن اگر جو ہے آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کا نور بحال ہو لیکن اگر یہ شخص جو میں چلا تو اس کو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا آنکھیں اگرچہ کھلی ہوئی ہوں گی لیکن پھر بھی یہ دیکھ نہیں سکے گا تو پتہ ہی چلا کہ جب تک جو ہے ایک ہدایت کے ساتھ دوسری ہدایت نہ ہو اس وقت تک جو ہے پہلی قسم کی ہدایت جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال ان وقتوں نے تو دونوں ہی قسم کی جو ہے وہ ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس لیے انہوں انہوں نے گویا کہ یعنی وہ ہدایت تھے جو ان کو عالم ارواح میں ملی تھی فطری طور پر حاصل ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے کما دیا اور انہوں نے سب کچھ جو ہے یعنی دنیا کمانے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیا انہوں نے اگر کلمہ بھی پڑھا تو کلمہ جو ہے صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ صرف یہی سمجھا کہ اس کے ذریعے سے دنیاوی منفاطوں کو حاصل کیا جائے دنیاوی نظرے حاصل کیا جائیں تو یہی سب سے بڑی جو ہے وہ یعنی خوبی ہے یہی سب سے بڑی جو ہے بڑی وہ ہے تو انہوں نے بس نے یہ جانا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے اور ان کو کچھ کرنے کے لیے جو کلمہ پڑھا جائے گا تو یہ تو کوئی فائدہ مند ہوگا ہی نہیں اس کا کوئی نفع ان کو حاصل ہوگا ہی نہیں اور اس کے ذریعے سے یہ ایسے نفعوں سے کہ جو باقی رہنے والی اور یعنی اغربی نبے نفع اور منفاتیں یہ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گی یہاں سے اس حاصل سے یہ بھی پتہ چلا کہ مجبوراً جو نیکیاں کی جائیں اور مجبوراً جو ثواب کے کام کیے جائیں ان پر کوئی ثواب اور کوئی صلا جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ جب تک جو ہے دلی غربت کے ساتھ یعنی وہ دل کے جو نیکیوں کی طرف خود بخود راغب ہو اور اپنی خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اور خوش تری کے ساتھ جب تک کوئی نیک کام انجام نہیں دیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں ملے گا تو آپ دیکھیں کہ ان مناسبوں نے صرف جو ہے زبانی طور پر اور جو ہے دکھلاوے کے طور پر تو کلمہ پڑھا اور نیکیوں کے کام بظاہر انجام دیے جہاد میں بھی شریک ہوئے روزے بھی رکھے لیکن یہ طاقتیں اور ان کے یہ عمل جو تھے اس لیے ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوئے کہ انہوں نے صرف دکھلاوے کے لیے اور دنیا کے لیے جو ہے یہ کلمہ پڑھا روزے رکھے نمازیں پڑھیں نماز یہ تمام یعنی نبوں سے محروم رہے تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت مولانا ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجنبی شریف ایک بڑے اچھی حکایت بیان وہ کرنا ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے درکش میں بڑے قیمتی تیز لے کر بعض करने کرنے کے निकला نکلا جب یہ پہنچا تو اس کو باز اڑتا ہوا نظر آیا اور باز کا سایہ جو تھا وہ زمین پر پڑ رہا تھا اور اس نے جناب اپنے تین تین تین نکالے اور باز کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا تھا اس سائے پر اس نے تیر برسانا شروع کر دی ایک تیز نکالا وہ چلایا دوسرا تیز نکالا وہ چلایا اور اس طرح سے اپنے کرکش سے سارے تیر اس نے جو ہے جناب چلا دیے لیکن بعض ہاتھی نہیں آیا اور بڑا چلا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ جناب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے جو جناب بعد شکار کرنے کے لیے بالکل صحیح ہے نشانے پر تیر مارے ہیں لیکن بعض جو ہے وہ میرے ہاتھی نہیں آئے بعض قابو میں نہیں آیا اور سارے تیر جو ہے میں نے جو ہے وہ استعمال کیے لیکن نتیجہ جو تھا وہ صفر رہا اور مجھے کامیابی حاصل نہیں ایک دوست بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ بے وقوف تو نے جو ہے جو بات سمجھ کر جو نشان تو اب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے نشانے پر تیر کہہ کے وہ تو نے بات پر تھوڑی تیر چلائی تھی وہ تو تو نے جو ہے بعض کے سائے پر جو ہے تیر چلائے تو کیسے جو ہے تجھے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بعض تو اصل اوپر جو ہے وہ اڑ رہا تھا تو نے جو ہے اوپر کی طرف دیکھا ہی نہیں اور تو جناب جو ہے وہ سائے پر تیر چلاتا رہا تو ظاہر ہے کہ تجھے کیا حاصل ہو سکتا تھا یہ منافقین بھی یہی ہے کہ یہ اپنی تین تین تیر جو ہے صرف اور صرف جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے جو وہ چلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا کہ انہوں نے جو ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا ہی کو جو ہے انہوں نے حرف آخر اور اپنا جو ہے مزائع حجیز سمجھا اور قیمتی چیز سمجھ کر انہوں نے ساری جو ہے کوششیں اور ساری عقل جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو وہ استعمال کی آخرت کے لیے اور اخروی جو ہے نعمتوں کے لیے انہوں نے کبھی جو ہے اپنی عقل کو اور اپنے اپنی فطرت کو جو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا اس لیے ظاہر ہے کہ نتیجہ جو تھا وہ ان کے حق میں یہی نکلا کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ قیمتی سمجھ کر جو ہے وہ اے اے اپنا جو ہے اصل سرمایہ جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اس طرح سے یہ سمجھ کرے کہ ہم جو دندہ کر رہے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کے لدی بلّہ ہماربحت تجارت مکان مختین کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجارت میں ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا اور انہوں نے جو ہے وہ دلالت کو جو ہے وہ خرید لیا ہدایت کو دے کر کے جو بہت بڑی پونجی تھی بہت بڑی قیمت تھی اس اصل سرمائے کو انہوں نے ضائع کر دیا اور آخرت کے بدلے میں انہوں نے جو ہے دنیا کو حاصل کر لیا جو بہت بڑا نقصان کا باعث ہے کیونکہ ان کی نظر جو صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا پر تھی اس لیے جو ہے ان کی اس تجارت نے کوئی نفع نہ پہنچایا اللہ تبارک مطالعہ ہمیں ایسی تجارت سے محفوظ رکھے بآرد عبان الحمد للہ